معزز سامع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب من او نین والذین سوری نب سو رضي الله عنهم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 سیدنا عبد الرحمان بن عوف پانچ نواسی عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے دس سال بعد پیدا ہوئے گھر والوں نے نام عبد امر رکھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابد الکاب نام رکھا گیا تھا جب آپ نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا اور عبد الرحمان رکھا آپ کی کنیت ابو محمد تھی آپ کا تعلق مریش کے قبیل بنو زہرہ سے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی اسی خاندان سے تھی والد کا نام عوف تھا چھٹی پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے آپ کے والد عوف بن عبد عوف نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا وہ اعلان نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے والدہ کا نام شفا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ اس وقت حیات تھی ان کے کانوں میں جو ہی اسلام کی دعوت پہنچی انہوں نے کلمہ پڑھ دیا یہ بھی شروع کے اسلام لانے والوں میں شامل ہیں کہا جاتا ہے شروع کے تین سالوں میں سیدہ شفا نے اسلام قبول کیا تھا اس زمانے میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف اسلام لائے والدہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی عزت بھی حاصل ہوئی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں شامل ہوئی سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے بچپن کے حالات نمائی نہیں ہیں اتنا ذکر ملتا ہے عزت والے خوشحال گھرانے میں پرورش پائی ماں باپ نے تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دی اس طرح یہ نیک عقل مند اور بہادر نوجوان بنے عرب کے لوگ جن برائیوں میں متعلق تھے یہ ان سے دور رہے شراب سے بھی محفوظ رہے ان کے والد آوف مکے کے کامیاب تاجر تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی تجارت کے گرس سکھائے پھر وہ والد کے ساتھ تجارتی سفر پر جانے لگے جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اس سے کئی سال پہلے آوف اپنے بیٹے عبد الرحمن کو تجارت کے لیے یمن لے گئے اس سفر میں ان کے ساتھ عثمان اور ان کے والد اففان بھی تھے راستے میں ایک قبیلے کے کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا اس حملے میں ان کے والد مارے گئے عبد الرحمن بن عوف نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور باپ کے قاتل کو اسی وقت ہلاک کر دیا باقی حملہ آور بھاگ نکلے اس طرح عبد الرحمن عثمان غنی اور ان کے والد کو اللہ نے بچا لیا سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی عمر تیس برس کے قریب تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا آپ کی دعوت ابو بکر صدیق کے ذریعے عبدالرحمان بن اوف تک پہنچی تو آپ اسلام لے آئے اسلام قبول کرنے میں آپ کا نمبر ہے نبوت کے چوتھے سال آپ نے لوگوں کو اعلانیہ دعوت دی اس پر مکے کے لوگ آپ اور آپ پر ایمان لانے والوں کے سخت دشمن ہو گئے ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگے ان لوگوں کو جب عبد الرحمان بن اوف کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چلا تو انہیں بھی بری طرح ستانے لگے وہ حوصلے اور صبر کے ساتھ ظلم برداشت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نے نبوت کے پانچویں سال مظلوم مسلمانوں کو حبشا کی طرف حجرت کرنے کی ہدایت فرمائی اس پر مکہ سے سولہ سترہ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ان میں سیدنا عبد الرحمن بن آف بھی تھے یہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلی ہجرت تھی پھر جب یہ خبر اڑی کہ مکے کے تمام کافر مسلمان ہو گئے ہیں تو یہ لوگ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے ان میں عبد الرحمان بن آف بھی تھے یہ حضرات مکے کے قریب پہنچے تو انہیں پتا چلا خبر غلط تھی اب انہوں نے واپس جانا مناسب نہ سمجھا قریش کے سرداروں میں سے کسی نہ کسی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہو گئے اس کے بعد جب مکے کے کافروں کا ظلم پھر بڑھا تو ایک بار پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی اس مرتبہ سو سے زیادہ مرد اور عورتیں حبشہ کی طرف روانہ ہوئے ان میں سیدنا عبد الرحمان بن عوف بھی شامل تھے یہ ان کی اللہ کے راستے میں دوسری ہجرت تھی مکے کے کافروں نے اپنے آدمی حفشہ بھیجے تاکہ شاہ حفشا نجاشی کو مجبور کریں کہ وہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں لیکن نجاشی نے ان کی بات نہ مانی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک نیک بادشاہ تھا مذہب کی روح سے عیسائی تھا جب اس نے مسلمانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے تو جواب میں وہ کافی متاثر ہوا اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں موجود مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ اب مدینے پہنچ جائیں تو تب عبد الرحمان بن اوف نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کی سیدنا عبد الرحمان بن اوف نے جب مدینے کی طرف ہجرت کی اس وقت آپ کی عمر 43 سال تھی اس کے بعد آپ نے باقی زندگی مدینے میں گزاری بھائی چارے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن ربی کو ان کا بھائی بنایا عبد الرحمان بن اوف جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو انہی کے گھر میں مہمان بن کر ٹھہرے تھے. بن ربی بڑے دولت مند تھے بھائی کے بعد انہوں نے اپنی دولت کا جائیداد کا غرض کے ہر چیز کا نصف آپ کو دینا چاہا لیکن عبد الرحمان بن اوف نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا بھائی یہ سب چیزیں تمہیں مبارک ہوں مجھے تو تم صرف بازار کا راستہ بتا دو جہاں تجارت ہوتی ہے سات بن ربی نے انہیں بازار کا راستہ بتا دیا آپ بازار گئے اور وہاں سے پنیر اور گھی خرید کر ان کی تجارت شروع کر دی یہ ان کا خاندانی پیشہ تھا بہت جلد وہ کامیاب تاجر بن گئے اور دولت مند ہو گئے آپ نے اپنی زندگی اور دولت اسلام کے لیے وقف کر دی جہاد میں بھی ہر طرح حصہ لیا بدر کی لڑائی میں آپ شریک تھے بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کا بہت بڑا درجہ ہے اللہ نے ان کے سب گناہ معاف کر دیے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی کی لڑائی میں جو صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ پر رکھ کر لڑتے رہے زخم پر زخم کھایا لیکن اپنی جگہ سے نہ ہٹے لڑائی کے بعد ان کے جسم پر اکیس زخم گنے گئے ان میں پاؤں کا زخم اس قدر شدید تھا کہ ساری عمر لنگڑا کر چلتے رہے ہجرت کے پانچویں سال خندق کی لڑائی پیش آئی اس کو غزب بھی کہا جاتا ہے اس لڑائی کی خاص بات یہ ہے کہ عرب کے تمام کافروں نے مل کر مدینے پر چڑھائی کی تھی آپ نے مدینے میں ٹھہر کر اس کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور سیدنا سلمان فارسی کے مشورے پر شہر کے گرد کھو کھودی گئی اس کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کے ساتھ سیدنا عبد الرحمان بن اوف نے بھی حصہ لیا شام کی طرف جانے والے تجارتی قافلے دومت الجندل سے گزرتے تھے اس علاقے میں بنو کلب کے لوگ آباد تھے یہ لوگ عیسائی تھے اور قافلوں کے لیے بڑا خطرہ تھے شابان چھے حجری میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمان بن عوف کو سالار بنا کر سات سو صحابہ کا لشکر دے کر ان کی طرف روانہ کیا اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر پگڑی باندھی وہاں پہنچ کر آپ نے بنو کلب کو اسلام کی دعوت دی تین دن تک وہ انہیں تبلیغ کرتے رہے آخر تیسرے دن قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ ساتھ تھے قبیلہ بنو حوازن اور بنو سعاد نے مکہ پر حملے کی تیاری کی تو نبی صلی اللہ علیہ بارہ ہزار کا لشکر لے کر آگے بڑھے ہنین کے مقام پر یہ قبیلے جمع ہو رہے تھے آپ بھی وہاں پہنچ گئے اسلامی لشکر میں عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے انہوں نے لڑائی کے میدان میں بہت جواب دکھائی ڈٹ کر لڑے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست دی ان کے چھ ہزار آدمی گرفتار ہوئے باقی بھاگ نکلے غزب تبوب کے موقع پر جب تمام صحابہ نے دل کھول کر چندہ دیا سیدہ عبد الرحمان بن اوف نے ایک بڑی رقم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اس سفر میں ایک خاص واقعہ یہ پیش آیا کہ لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا صبح کے وقت فجر کی نماز سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے آپ کو واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی تو لوگوں نے عبد الرحمن بن عوف کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا انہوں نے نماز شروع کر دی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے تشریف لائے تو مغیرہ بن شعبہ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ عبد الرحمن بن اوف کو پیچھے ہٹا دیں لیکن آپ نے فرمایا رہنے دو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے ایک رکعت ادا کی ان کے سلام پھیرنے پر آپ نے بقیہ نماز پوری کی تبوک سے واپسی پر آپ نے حج کے لیے تین سو صحابہ کا قافلہ مکے کی طرف روانہ کیا اس میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے ہجرت کے دسمے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے ایک لاکھ سے زائد صحابہ ساتھ تھے ان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی تھے ہجرت کے گیارہویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور ربی الاول کے مہینے میں اس دنیا سے رحلت کر گئے ان مسلمانوں کی طرح سیدنا عبد الرحمان بن عوف کو بھی شدید صدمہ پہنچا غم سے ندھال ہو گئے ابو بکر صدیق کی خلافت میں آپ سے حکومتی معاملات میں مشورے لیے جاتے رہے اسی طرح سیدنا عمر کے دور میں بھی آپ مشیر رہے آپ کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا امیر حج بنائے گئے ایک مرتبہ شام کے وقت مدینے کے باہر ایک کافلا آ کر رکا امیر المومنین عمر فاروق کو پتا چلا تو سید عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کافلے والے تھکے ماندے ہوں گے بے خبر سو جائیں گے ایسے میں کوئی نقصان نہ ہو جائے آؤ تم اور میں رات کو کافلے کی پہراداری کریں چنانچہ دونوں رات بھر پہرا دیتے رہے سولہ ہجری کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام تشریف لے گئے وہاں بیت المقدس کے عیسائیوں سے کا معاہدہ پانا تھا اور اس معاہدے کے تحت عیسائیوں کو بیت المقدس حوالے کرنا تھا یہ معاہدہ جابیہ کے مقام پر لکھا گیا گواہ کے طور پر عبد الرحمان بن عوف نے دستخط کیے سیدنا عمر نے جب آخری مرتبہ تیئیس ہجری میں حج کیا تو الرحمان بن عوف ساتھ تھے ابو لولو یہودی نے جب سیدنا عمر فاروق پر خنجر سے چھے وار کیے تو نے عبد بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ امامت کے لیے کھڑا کر دیا خود زمین پر گر پڑے عبدالرحمان بن اوف نے نماز مکمل کی اس وقت تک ابو لولو نے نو صحابہ پر وار کیے تھے ان میں سے سات شہید ہو گئے عمر رضی اللہ عنہ کے زخم بہت شدید تھے لوگ اٹھا کر گھر لائے اس حالت میں آپ نے خلافت کے لیے چھ صحابہ کے نام تجویز کیے اور فرمایا میں ان سے بڑھ کر کسی کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتا وہ چھ نام یہ تھے سیدنا عثمان سیدنا علی طلحہ زبیر عبد الرحمان بن آف سعد بن ابی وکاس رضی اللہ عنہ یکم محرم چوبیس ہجری کو عمر رضی اللہ انہوں نے وفات پائی قبر میں اتارنے والوں میں عبد الرحمان بن آف بھی تھے آپ کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے آپ بھی عبد الرحمن بن عوف کی بہت عزت کرتے تھے آپ نے انہیں امیر الحج بھی بنا کر بھیجا انتیس ہجری میں حج کے لیے گئے تو عبد الرحمن بن عوف کو ساتھ لے گئے سیدنا عثمان کی خلافت کے 6 سال امن و سکون سے گزرے لیکن پھر ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں عبد الرحمان بن عوف کبھی بھی کسی سازش کے قریب تک نہ گئے اپنا وقت نہایت خاموشی سے گزار دے رہے یہاں تک کہ دنیا سے رخصتی کا وقت آ پہنچا عبد الرحمن بن عوف نے خلافت عثمانی میں خلافت کے آٹھمیں سال اکتیس ہجری میں وفات پائی وہ ماہ سفر کی پہلی تاریخ تھی منگل کا دن تھا اس وقت ان کی عمر بہتر سال تھی ان کی وفات کی خبر سن کر مسلمانوں کو شدید صدمہ پہنچا سیدنا علی نے ان کے جنازے پر کھڑے ہو کر دکھ بھرے لہجے میں فرمایا عبد الرحمان بن اوف تم نے اچھا زمانہ پایا اور فتنوں سے بچ کے چل دیے وقاص بھی جنازے میں شریک تھے راستے میں کئی بار ان کے منہ سے نکلا آہ یہ پہاڑ بھی چل بسا یعنی یہ بڑی شان والا آدمی بھی رخصت ہوا امیر المومنین نے نماز جنازہ پڑھائی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زبیر بن عوام نے پڑھائی جنت البقی میں دفن ہوئے آپ بہت خوبصورت تھے قد لمبا اور رنگ سرخ تھا آنکھیں بڑی اور پلکیں لمبی اور داڑھی سادہ کھانا پسند تھا کبھی گھر میں عمدہ کھانا پکتا تو اس کو دیکھ کر رو پڑتے اور فرماتے رسول اللہ اور آپ کے گھر والوں کو تمام عمر پیٹ بھر جو کی روٹی بھی نہ مل سکی آمدنی کا بڑا ذریعہ تجارت تھا نہایت کامیاب تاجر تھے جتنے دولت مند تھے اتنے ہی سخی تھے اپنی دولت بے دریغ اللہ کے راستے میں لٹاتے تھے لطف کی بات یہ کہ جتنا وہ خرج کرتے تھے اللہ تعالی اتنا ہی زیادہ آپ کو دیتا تھا نماز پڑھتے وقت اس طرح کھڑے ہوتے جس طرح کوئی آجز بندہ اپنے آقا کے سامنے حاضر ہو اس وقت انہیں اپنے آقا کی عبادت کے سوا کسی بات کا خیال نہیں رہتا تھا نوافل بھی بہت پڑھتے تھے رمضان کے علاوہ بہت روزے رکھتے تھے زندگی میں کئی حج کیے دین کے بہت بڑے عالم تھے کئی شادیاں کی۔ ان سے آٹھ لڑکیاں اور بیس کے قریب لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ کے ایک بیٹے ابو سلمہ کا شمار بہت ہی بڑے عالموں اور تابعین میں ہوتا ہے۔ گھر والوں سے بہت شفقت کا برتاؤ کرتے تھے۔ آپ ان دس خوش نصیبوں میں ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ اس کے باوجود آپ آخرت کی بہت زیادہ فکر کرتے تھے۔ کبھی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس سے اللہ ناراض ہو۔ اپنا مال غریبوں مسکینوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کرتے رہتے تھے۔ آپ کو اللہ نے بے انتہا دولت دی تھی ساتھ ہی دل بھی بہت بڑا دیا تھا۔ ایک روز اپنی ایک زمین 40 ہزار میں فروخت کی۔ اسی وقت یہ رقم مدینے کے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرا دی۔ ایک مرتبہ جہاد کے لیے گھوڑوں کی ضرورت پیش آئی۔ اپ نے 500 گھوڑے دیئے ایک دفعہ 500 اوٹ مجاہدین کی خدمت کے لیے پیش کیے۔ ایک اور موقع پر پندرہ اونٹ اللہ کے راستے میں دیے دو اور موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی ترقیب دی تو آپ نے چالیس چالیس ہزار نقد پیش کر دیئے ایک روز آپ نے غلام آزاد کرانے کی ترقیب دی عبد الرحمن بن عوف نے ایک ہی دن تیز غلام آزاد کر دیئے حالانکہ ایک ایک غلام کئی کئی ہزار میں خریدا تھا وفات سے پہلے فرمایا بدر کی لڑائی میں جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے ان میں سے جو ابھی تک زندہ ہیں انہیں بلاؤ اور میری طرف سے ہر ایک کو 4400 چار چار دینار پیش کرو اور میری طرف سے درخواست کرو کہ وہ یہ hadiah قبول کر لے۔ اس وقت تقریبا 100 بدری صحابہ زندہ تھے۔ ان سب نے نہایت خوشی سے یہ hadiah قبول کیا۔ پھر فرمایا کہ پچاس ہزار دینار اور ایک ہزار گھوڑے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے جائیں چنانچہ یہ بھی اسی وقت تقسیم کر دیے گئے آپ بہت بہادر اور نڈر تھے حد درجے پرہیزگار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بہت محبت تھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عبد الرحمان بن عوف سے بہت محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبد الرحمان بن اوف نے المومنین کا ہر طرح خیال رکھا بڑی بڑی رقمیں انہیں بھیجا کرتے تھے ایک بار خالد بن ولید نے عبد الرحمٰن بن اوف کو, کو کوئی سخت بات کر دی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بلایا اور فرمایا خالد تم میرے بدری صحابہ میں سے کسی کو تکلیف نہ دو کیونکہ تم میں سے کوئی اہد کے برابر سونا خرچ کر دے تو بھی بدری صحابہ کے مرتبے کے نصب کو بھی نہیں پہنچ سکتا عبد الرحمن بن عوف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی ضرورت پڑھنے پر اپنی جان، اولاد اور مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے کافروں سے جتنی لڑائیاں ہوئی وہ قریب قریب سبھی میں آپ کے ساتھ رہے وہ ان چند صحابہ میں سے تھے جن میں سے کوئی نہ کوئی آپ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا تاکہ آپ کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو پورا کر سکے ایک روز عبد الرحمان بن آف آپ کی خدمت میں حاضر تھے آپ گھر سے باہر نکلے عبد الرحمان بن آف بھی آپ کے پیچھے ہو لیے ایسے میں آپ کچھ فاصلے پر واقع ایک باغ میں داخل ہوئے جب آپ کافی دیر تک باغ سے باہر تشریف نہ لائے تو یہ بھی باغ میں داخل ہو گئے دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہیں اسی حالت میں بہت دیر گزر گئی عبد بن آف پریشان ہو گئے دل میں خیال گزرا کہ شاید اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے یہ خیال آتے ہی روتے ہوئے آپ کے نزدیک گئے اسی وقت آپ نے سرے مبارک اٹھایا اور دریافت فرمایا عبد الرحمن بن آف کیا بات ہے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ اتنی دیر سجدے میں پڑے رہے میں سمجھا کہ آپ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے ہیں اس لیے مجھے رونا آ گیا آپ نے یہ سن کر فرمایا اے عبدالرحمان جبریل مجھے خوشخبری دے رہے تھے کہ جو آپ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجے گا جو آپ پر سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر سلام بھیجے گا یہ سجدہ اس خوشخبری کے شکرانے کا تھا ایک دفعہ عبد الرحمان بن اوف نے اپنی کچھ زمین چالیس ہزار میں بیچی اس کا ایک حصہ انہوں نے اپنے خاندان بنو زہرا کے غریبوں مسکینوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ امت کی ماؤں کی خدمت میں بھیج دیا عائشہ صدیقہ کے پاس ان کا حصہ پہنچا تو آپ نے پوچھا یہ مال کس نے دیا انہیں بتایا گیا کہ عبد الرحمان بن اوف نے زمین فروخت کی ہے اور مال تقسیم کیا ہے سیدہ عائشہ نے فرمایا مجھ پر اور تم پر سوائے بھلے لوگوں کے کوئی مہربانی نہیں کرے گا اللہ تعالی ابن اوف کو جنت کی نہر سے سیراب کرے اللہ اللہ عبدالرحمان بن اوف کو صادق اور سخی فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ آپ نے اپنی ازواج متحرات سے فرمایا میرے بعد جو شخص تمہاری خدمت کرے گا وہ صادق اور سخی ہوگا اور یہ عبد الرحمٰن بن آف ہی تھے جنہوں نے امہات المؤمنین کی بہت خدمت کی اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں